أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من تنزه ونفه, ونفه ونفه وإذ أخذ الله ميخاق النبيين لما من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمن نبي ورثكم لا هو والا اقررتم وافلتم على ذلك الطريق قالوا اقررنا قالا فشهدوا وانا معكم من الشهدين فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم و عز آفاد اللہ میرث نبی اور جب اللہ نے سب ندیوں سے عہد لیا سطح و عز آفاد اللہ اور جب اللہ تعالیٰ نے لیا میرا پر سب نبیوں سے عہد لما آتے مِنْ كِتَابٍ ان کتاب و کہ میں کتاب و حکمت میں سے جو کچھ تمہیں ہوں تما جَاءَكُمْ رَسُولٌ رسول لِمَا مصدن پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے جو اس چیز کی تصدیق کرنے والا ہو جو تمہارے پاس ہے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 قبول کیا بارو تو انہوں نے کہا اقگر ہم نے اقرار کیا بالا فرمایا پش تو گواہ ہو جاؤ گواہ رہو وانا آنا من می اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے منط بحجادی کا تو پھر جو کوئی روحردانی کرے اس کے بعد با لا عل تو وہی لوگ نافرمان ہیں ان آیات میں اللہ کشانہ تعلی نے ان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 رسول اللہ صلاح والے کلم پر ایمان لانے کا حض لیا گیا موسا سے حد لیا گیا کہ عیسا پر ایمان عیسا سے عہد لیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلح ایمان صلاح اللہ علیہ وسلم ایمان. ایک روایت قبری اور ابن ابھی حاصم میں حسن صنت کے ساتھ ابس اللہ ابن ابا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ہے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سلام انبیاء سے عہد لیا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زندگی میں آ جائیں تو تم ان پر ایمان لاؤ گے اب اور ابن کثیر اللہ فرماتے ہیں یہ تفسیر کوئی الگ نہیں بلکہ جو سادر کا تفصیل ہے اس کے مطابق ہی ہے کیونکہ ہر ہر نبی سے جو عج دیا جارہا ہے کہ اپنے بعد والے نبی پر تمہیں ایمان لانا ہے ہماری زندگی میں اگر آ جاتا ہے زندگی کے بعد آئے تو امت کو کہہ کے جانا ہے تو اس پر ایمانا بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے آخری نبی اور واجب الاتباع ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع اور کسی کی اتباع جائز نہیں کیونکہ بالآخر نبوت کا سلسلہ اکثر آ کر رک گیا خاص نبی نبوت ختم ہوئی گئی اڈانی کا اللہ کا مل پاتے جو اس کے بعد روح افزانی کرے پھر جائے وہ فاطق ہے یہاں پر اہل کتاب کو متوجہ کیا گیا ہے کہ اگر تم نبی کریم سلمان علیہ وسلم کر ایمان نہ لاؤ گے تو اس اصل عہد کی خلاف ورزی کرو گے جو تمہارے انبیائے کرام نے اللہ سبحانہ و خدی سے کیا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے تم سے عہد لیا تھا تم خلاف ورزی کرو تو اس عہد کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے تمہارے فافک ہونے میں کوئی حق نہیں عہد اتنی کی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اس اہد سے پھر جائے تو اولا ہی کا ہو فافکون لوگ فاسق ہیں نہ فرمانے تو اس عہد کا بتا ہے کہ امام العبیا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جائے دین اللہ کیا پھر اللہ کے دین کے سوا اللہ کے دین کے علاوہ کچھ اور تلاش کرتے ہیں والا ہُو اس من کس طا اور جو کوئی بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں وہ اسی کا فرما بردار ہے و کرہن خوشی سے جہون اور اسی کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے زمین و آسمان میں جو بھی ہے سب کے ساتھ اللہ تعالی کے فرما بردار ہیں چاہے توعن ہوں یا کریں خوشی سے فرما برداری کریں یا مجبوری یہاں پر ایک سوال کھڑا ہوتا ہے کہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے قرمہ بردار نہیں اللہ تعالی نے تو فرمایا ہے کہ آسمان و زمین میں جو بھی ہے سب اللہ کی فرمہ برداری کرتے ہیں چاہے تو کریں چاہے کرہن کریں تو اس کا جواب یہ ہے کہ توہت یا کرنا تمام تر انسان بھی اللہ تعالی کے فرما بردار ہیں بہت سے کاموں میں وہ بے بخ ہیں مثلا کوئی نہ کرے اللہ کی فرما برداری اپنا سانس روک کے دکھائے بہانا روکے اپنا پتہ چل جائے گا کہ فرما برداری کرتا ہے کہ نہیں کرتا اللہ نے ایک نظام سے دیا ہے اس کو فالو کرنا ہی پڑے گا چاہے خوشی سے کرے چاہے نہ کوششیں کرے یہ ہے تو ان لاکر ہیں اللہ تعالی کی فرما برداری جن کی گھر کر کوئی روکے اپنی نہیں, نہیں روک سکے گا کھانا پینا چھوڑ دے مستقل نہیں کر سکتا اعمال سے متعلق اللہ سبحانہ کھانا ہوا نے انسان کو کچھ اختیارات دیے ہیں کسی حادثہ اور اس سے جو حساب کتاب ہے وہ پوری کا ہونا ہے جس میں اس کو اختیار اس کا اسے سوال نہیں ہونا کہ کتنے سانپ لیے تھے جن میں کتنی دفعہ ساتھ پکانا دیا تھا یہ سال نہیں بات ہے جو عمل اس کو کرنے کا کہا گیا ہے اس میں اختیار دیا گیا ہے انما شاہ گرد و کہتا کا ان کے بارے میں حساب کتاب اور پوچھ گچھ ہوگی بال پور سوچ افغیر اللہ حب اللہ کے دیر کے علاوہ کچھ اور یہ تلاش کرتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جب آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ خود خیال ہوا تعالیٰ کے قانون فطرت کے سامنے سر جائے ہوئے ہیں اور اختیاری یا اشتراری طور پر اللہ خود خانہ ہوا تعالیٰ کے حکم کے تابے ہے سرمبردار ہے تو یہ لوگ قانون شریعت یعنی اللہ تعالی کے دین کو چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ بھی پیار کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ یہ آخرت میں اگر نجات چاہتے ہیں تو اللہ سبحانہ علیہ ولا کے دین کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں جو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر مروس ہوئے اسے اختیار کریں لیں اسے اختیار کریں گے تو کامیاب ہوگئے وغیرہ ہے ان دین اللہ اسلام صلاح فرما فین اللہ فلم اسلام پر مایا تو وہی اسلامی دینا فلاں یوگ والا کو اسلام کے راتوں کوئی اور نیند تلاشے گا تو اسے قبول نہیں کیا جائے اور وہ آفت میں پسارا کرنے والوں میں سے جائے گا کل کہہ دیجیے آ منا ہم اللہ پر ایمان لے آئے ہیں اور ما ان اور جو کچھ ہم پر نازر کیا گیا و نا مزلا الا ابراہیم وَإِسْحَاقَ اسماعیل اب اور اس پر بھی ایمان لائے ہیں جو ابراہیم اسماعیل اور اسحاق اور یاقوب اور ان کی اولادوں پر میں اور جو خوش بھوسا اور عہصہ اور دیگر انبیائی کی رام اپنی کی طرف ہیں لام فر تو آن ان میں سے ہم کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے وہ الحمد اللہ اور ہم اسی کے لیے فرما بردار ہیں اسی کے اٹاد کرنے والے ہیں یعنی اللہ سبحانہ و تعالی نے جن جن انبیاء پر جو جو کچھ بھی ناگر کیا ہے ہم سرامہ اس کے برحق ہونے کا یقین رکھتے ہیں ہاں ان کی جو کتابیں ہیں اس وقت دنیا میں موجود ہیں ان میں تحریف ہو گئی ان کا ہمیں اعتبار نہیں ہم ان سحب کی بھی وہ باتیں سے ہی مانتے ہیں جو اپنی کتاب پرانے مجید میں پاتے ہیں ان کی نبوت اور اشالت میں کوئی شک نہیں ان پر ایمان لاتے ہیں نبی ہونے میں سب کو برابر رکھتے ہیں کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے کسی کے نبوت کا انکار نہیں کرتے کا حکوم اور خاموسی کے لیے برباد ہے اسلامی دین فل یوق والا مل ہو اور جو کوئی اسلام کے سوا کوئی اور دین تلاش کرے گا فلح یوق والن ہو تو وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا وہ وکیل آ کے مینر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 اللہ کی فرما برداری اور اشاعت کا راستہ دین کا راستہ بولی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے نبی کے دین اور طریقے کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ اپنا لے چاہے جتنا مرضی کو عید فرد کیوں نہ ہو جتنے اچھے آغاز کرنے والا کیوں نہ ہو آخرت میں ناقارو نامواد ہو آخرت میں تو ہوتا ہے کہ فیب اللہ کو منصف اور واغت ایمانی ہی اللہ تعالیٰ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا شاہدو اور گواہی جی ان رسول حق کے رسول بر حق ہیں ناپ اور ان کے پاس واضح نشانیاں آئیں اپنے قوم الظالمی اور اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دے گا مطلب یہ ہے کہ لوگ حق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 وہ سراسر ظالم اور بدبخت ہیں ایسے لوگوں کو رہا ہدایت دکھانا اللہ تعالیٰ کا تعان نہیں ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو بندہ مرتب ہو جائے وہ کافر سے زیادہ مجرم میں اسلام کو مور دیا دین کو دیکھا سمجھا ثانیت یعنی پھر دنیاوی غرض اور مفاد کی خاطر دین کو دکھو یہ زیادہ بڑا مجرم ہے پہلی کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کتابوں میں موجود پاتے اور ان کی آمد کے ذریعے فتح یادی کی امید رکھتے تھے کہ جب نبی یاطر الزماں آئے گا تو ہم ان مشرقوں پر فتح حاصل کر لیں لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شریف لائے تو پھر انہوں نے آپ کا اکر کیا ایمان نہیں آئے اللہ تعالیٰ پر متحق قبل اس قبطہ علیہ دینا کافارو. پہلے تو فتح طلب کرتے تھے کسی نبی, نبی کے ذریعے کافلوں کے خلاف کہ نبی آئے گا تو اس کے ذریعے میں فتح حاصل ہوگی قلما جاتا ہوں آ رہا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 جو اسلام ہے اللہ کا دین ہے یہ پوری دنیا پر ایک مرتبہ خالد ہے کچھ انتظار میں سے کے ساتھ لیکن جب پتہ چلا کہ وہ آپ نے نفی آ کو گیا ہے لیکن بنی اسرائیل طرح میں سے نہیں ہے بلکہ اولاد اسماعیل میں سے ان کا کر دیا اور بولائی کا بٹ ہوں ماہین ہیں کہ ان کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی لانت ہے اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی خالدین فیحا میں ہمیشہ رہیں گے لا لالآارون ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی وہ مزید محلت دیے جائیں گے اللہ دینا الله وہ مگر وہ لوگ جنہوں نے اس کے بعد توبہ کر لی اور اپنی اطلاع کر لی تو یقیناً اللہ تعالیٰ وقت والا نہایت رحم کرنے والا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسرے کو اگر سلکے دل سے توبہ کر لے دوبارہ اسلام لے آئے تو اللہ تعالیٰ کی پچھلی غلطی معاف کر دیں گے مرکز اقتدار کے بعد دوبارہ آیا اسلام میں داخل ہو جائے تو اقتدار والی غلطی اس ہو جائے اپنی اصلاح کر لیں توبہ کر لیں تو اند اللہ قورم تو یقین اللہ تعالیٰ ہفنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے اند اللہ کا پرو بڑھ ایمان تم داد و یقین جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا تم داد وفرا پھر کفر میں بھڑتے ہی چلے گئے لَنْ چلا تو ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی محدود اور یہی لوگ گمراہ ہیں یعنی یہود پہلے اقرار کرتے تھے کہ یقینا یہ نبی ہے لیکن جب وہ نبی آیا ان سے معاملہ ہوا تو یہ مرکر ہو گئے ایسے لوگ تو اس کا مستق ہے جو اسلام لانے کے بعد مرتد ہو جاتے ہیں اور موت کے وقت تک کفر پر قائم رہتے ہیں موت کے وقت تک کفر پر قائم رہے اور جب موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تو پھر صبح کرنے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ ما لم صاحب اللہ تعالی بندے کی اس وقت تک قبول فرماتے ہیں جب تک اس کی جان خلق تک نہ پہنچے روح جب خرب تک پہنچے پھر وہ توبہ کرے پھر اس کی توبہ تو بول نہیں. کو بولنے بو کو دیکھ کر توبہ کرنے والے کی توبہ کو تو بولنے کی جا یہ روایت جامع تریمنی میں ہے فرعون کے ساتھ بھی یہی ہوا نا جب اس کو قلم نہ آدر آر وہ غرو ہونے لگا تو کہتا ہے میں توبہ کرتا ہوں میں ایمان مان لاتا ہوں کہ جس رب پر غنی اسراہی ایمان لائے ہیں اس کے سوا کوئی معبود بات نہیں لا ری آتی کی بات کیا اب اب برباد آ ہے پہلے وہ دوسرا کرتا ہے کوئی دوبا قبول نہیں جب جان نکلنے کا وقت ہے جان سنی کا وقت پھر اللہ کا ہے توبہ اس وقت دوبارہ بولنے ان د لینا کفر وغیرہ ہم کو خار یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کپڑ دیا اور بھرے ہارنے کے وہ کافر تھے فلئی یوگ والا بالکل اضافہ تھا ان میں سے کسی سے بھی زمین بھر کے سونا قبول نہیں کیا جائے گا والا بھی ازادی تھی اگرچہ وہ اسے پھلیے میں دے دے یہ وہ لوگ ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے نا ترین اور ان کے لیے مددگاروں میں سے کوئی بھی نہیں ہے یہ وہ لوگ ہیں جو کپر اختیار کرتے ہیں اور کفر کی حالت میں ہی فوت ہو جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے آمد کے دن سب سے ہلکے عذاب والے ہیں نہیں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 ساری دنیا تجھے مل جائے اور اس ہلکے سے عذاب سے ڈان جان سکانے کے لیے وہ دنیا کا تو خراب فرمائے گا میں نے تم سے اس وقت جب تو دنیا میں تھا اس وقت میں نے تم سے اس سے بھی کم تھوڑے سے چیز کا مطالبہ کیا تھا اور بہت آسان بات کا مطالعہ کیا تھا کہ شرک نہ کرنا تو میں تمہیں دو وقت میں داخل نہیں کروں گا لیکن تم نہ ماننے اور شرک کرتے ہیں اب جہنم کا ہلا چکھو یہ صحیح مسلم کے رواج ہے تو عید پر قائم رہو شرک نہ کرو آپ سے بات کرو صرف اتنا سا کام ہے وہ تو نے نہیں کیا اس آپ تو کہتا ہے کہ پوری دنیا بھی مل گیا تو سبھی اپنی جان کروانے کے لیے فیڈیے کے طور پہ لے دوں گا ہم کو وہ نہیں کہہ رہے فرمایا وہ لوگ جو کفر کی حالت میں مر گئے آخر مر گئے اور کفر کی حالت میں ہی مر گئے فلحیہ کو آج ہی بالکل اور دضا زمین پوری کی پوری بھر کے سونے کی وہ اللہ کو پیش کرے اور کہ اللہ سے میری جان چھوٹ جائے اس کا وہ کریا سبوز نہیں کیا جائے گا آلات سے جان نہیں چھوٹے گی خدا الحمد اداب العرین یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بڑا خردناک آلات ہے کمالحمد اللہ اور ان کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں